باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ پچھلے لیکچر میں جو ڈسکشن ہم لوگ کر رہے تھے وہ ملٹی ٹاسکنگ سے متعلق تھی بنیادی طور پر یہ جو میجر ڈسکشن ہے نا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے آپ کو اسٹیک کی مینپولیشن کو اچھے طریقے سے سمجھانا اور جو ریل ٹائم انٹرپٹس ہیں ان کے استعمال کو پوری طریقے سے سامنے لانا ان کی پاور کیسے ہے کس طریقے سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بذات خود یہ جو ایپلیکیشن ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی ویلیوبل اپلیکیشن بن سکتی ہے اگر آپ ڈاس کے اندر خود ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہیں یا آپ اپنے پروگرامز کے اندر کئی تھریڈ چلانا چاہیں تو آپ اس کو سیدھا سیدھا استعمال کر سکتے ہیں پچھلی دفعہ جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ سمپل اسٹریٹ ملٹی ٹاسکنگ تھی اس میں آپ نے یہ دیکھا تھا جو, جو ہمارے تھوڑا سا میں آپ کو جو پچھلا وہ ہے اس کو ریفریش کرنے کے بعد اسی چیز کو میں آگے لے کر کے چلوں گا اس کے اندر جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ یہ تھی کہ ایک جو فنکشن ہے ایک جو پروسیجر ہے بہت چھوٹا سا وہ اپنے لوکل ویریبل کو انکریمنٹ کرتا ہے اور انکریمنٹ کر کے اس کو سکرین پر پرنٹ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ او یعنی اس کے اندر جو کچھ چیزیں سامنے آئی تھی ہمارے وہ یہ کہ لوکل ویریبل کس طریقے سے اس کو کرنا ہے جو علیحدہ علیحدہ اس کو ہم سٹیکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک اپنے اپنے سٹیک کے اوپر لوکل ویریبل کریئٹ کرے گا اور دوسرے جو پیرامیٹر اسے پاس کیا جانا ہے کسی تھریڈ کو ملٹی ٹاسکنگ انوائرمنٹ میں تو وہ پیرامیٹر اس کو کس طریقے سے سٹیک پر رکھ کر کے سٹیک کی شکل کو ایسا بنا کے کہ جیسے کہ وہ پروسیجر کسی جگہ سے بالکل نارمل طریقے سے کال ہوا ہے اور کسی نے پیرامیٹر اس کا سٹیک کے اوپر رکھ کر کے اسے کال کیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک انوائرمنٹ بنا کر کے کنٹرول ہم کس طریقے سے پاس کرتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہیں وہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب تک جو ہے آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہوگا اور اس کے بنیادی ریشنل کو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج جدر سے ہم بات شروع کرتے ہیں وہ یہ کہ جو پچھلا پروگرام آپ نے دیکھا تھا اس کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جو ملٹی ٹاسکنگ کی جو اسپیڈ ہے ٹھیک ہے وہ جو ہم نے آپ کو ایک لائن پوری دکھائی تھی نمبرز کی کہ وہ نمبر جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں اور ہر ایک اپنے نمبر کو انکریمنٹ کرنے کے بعد اسے پرنٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ بات غور کی ہوگی کہ وہ بالکل وزبل یعنی اس کا افیکٹ جو ہے وہ وزبل تھا وہ پتا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ والا تھریڈ چل رہا ہے پھر اس کے بعد یہ بند ہوا یہ چلنا شروع ہوا پھر یہ بند ہوا یہ چلنا شروع ہوا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ کو شارٹ اسکرین کا جو ہے جو کہ پچھلا ہمارا پروگرام تھا اس کا پھر دکھا دوں اس کو آپ دیکھ لیں تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے یہ وہ پروگرام ہے جو ہم چلتے ہوئے ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ دکھایا تھا اور یہ اگر آپ دیکھیے تو اس میں جو موومنٹ ہے آپ کی انکریمنٹ کرتے ہوئے لکھنے کی جو موومینٹ ہے وہ بڑی ویزیبل آپ کو نظر آئے گی اس کا یعنی سسٹم کا جو رسپانس ہے ٹھیک ہے وہ بہت آپ کو سامنے جو ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ سسٹم کس طریقے سے ایک جو ہمارے تھریڈ ہے اس سے دوسرے تھریڈ اور دوسرے سے تیسرے تھریڈ پر جا رہا ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہماری رسپانسونیس ہے نا یہ سسٹم کا جو ریسپانس ہے اس طریقے سے جو آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں کچھ ڈسکشن کروں آبویسلی جس طرح سے یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ ہمارے ملٹی ٹاسکنگ آ, سسٹم کا ایسا آ, سلو رسپانس جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ رسپانسونیس ہے ٹھیک ہے نا یعنی کس سسٹم کی جو یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے اس کو ذرا اسموتھ ہونا چاہیے تھا ذرا تیز ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ اصل میں جو چیز ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیچرل نارمل ٹائمر کی ہماری جو ٹک کی فریکوینسی ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ میں اٹھارہ اشر یا دو دفعہ ہوتی ہے یہ ایک سیکنڈ میں اٹھارہ اشر دو دفعہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سیکنڈ کے اندر سسٹم جو ہے وہ اٹھارہ on the average اٹھارہ تھریڈز گزارتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایک سیکنڈ میں اٹھارہ تھریڈ وہ سوئچ کر جاتا ہے اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس درمیان میں وہ ایک تھریڈ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دوسرے تھریڈ پہ جاتا ہے یعنی وہ ایک تھریڈ درمیان میں چل رہا ہے وہ اتنی دیر وہ انکریمنٹ اور پرنٹ کا لوپ اس کے اندر وہ چلتا جا رہا ہے اس کے بعد اس کو بریک کر کے ہم اگلے تھریڈ میں جاتے ہیں اور اس سے یہی سیکوینس جو ہے وہ آگے چلتا جاتا ہے یہ کام ہو رہا ہے اس وقت ایک سیکنڈ میں اٹھارہ دفعہ تو اگر ہمارے پاس اٹھارہ یا بتیس تھریڈس چل رہے ہمارے تو ابویسلی وہ جو ٹائم ہے اگلے تھریڈ کی جو باری ہے ٹھیک ہے نا وہ کوئی ایک سیکنڈ کے بعد ہی آئے گی اگر اٹھارہ تھریڈ چل رہے تو اگر تھریڈ اے پر میں ہوں اس کے بعد میں بی پہ گیا تو اب دوبارہ وہ سب سیکونس گزارنے کے بعد اے پہ میں آ, اگلے سیکنڈ ایک سیکنڈ بعد ہی آؤں گا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر یعنی اتنے زیادہ تھریڈ ہونے کی وجہ سے جو تھریڈ کا ریسپونس ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیسے سلو ڈاؤن ہو گیا تھریڈ سارے رکے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہی چل رہا ہے اور وہ اس کا پورا سیکونس جو ہے وہ آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ لیکچرز پہلے ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی جو ٹائمر کا کنٹرول تھا وہ بیسیکلی ہم جو ہارڈ ویئر یعنی پہ جو ہمارا تھوڑا سا ایک لیکچر تھا انٹرفیسنگ پہ اس میں جب ہم بلب کو کنٹرول کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹائمر کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اگر ہم ٹائمر کی یہ جو سوئچنگ کی فریکونسی ہے اس فریکوینسی کو بڑھا دیں ٹھیک ہے اس کو خاصا یعنی اس کو سپیڈ کو جو ہم تیز کر دیں ٹھیک ہے نا ایک دو اسٹیپس ہم کر کے ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر اس سپیڈ کو ہم تیز کر دیں تو سسٹم کا یہ رسپانس جو ہے یہ ریسپانس تبدیل ہو جائے گا پہلا اسٹیپ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر پہلے میں آپ کو چھوٹا سا وہ پیس پروگرام کا دکھاؤں گا جہاں پہ کہ ہم ٹائمر کو چینج کر رہے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے کہ ہماری اس ریسپانسونیس پر کیا فرق پڑتا ہے یہ اب وہ پورشن ہے ہمارے پروگرام کا باقی پروگرام وہی ہے جو آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا ہے اور اس کی بڑی طویل ڈسکرپشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر جو ایڈیشن کی گئی ہے وہ ایڈیشن یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ جو آپ کو چار انسٹرکشن نظر آ رہی ہیں موو ایکس کاما الیون تھاؤزینڈ آؤٹ زیرو ایکس فورٹی کاما ٹھیک ہے اس کے نیچے موو ایل کاما ایچ اور آؤٹ زیرو ایکس فورٹی ایل یہ فیملیئر ہوگی آپ کو کیونکہ بالکل اسی طرح کی پروگرامنگ آپ نے دیکھی تھی جب ہم ہارڈ ویئر کو کنٹرول کر رہے تھے ٹائمر کے ذریعے تو یہ جو چیز ہے یہ یہ کرے گی کہ رفلی تقریباً دس ملی سیکنڈ کر دے گی ٹائمر کی اس پہلے, پہلے جو ہے وہ رفلی ہوتا ہے کوئی ففٹی فائیو ملی سیکنڈ ففٹی فائیو ملی سیکنڈ ہوتا ہے اس کو ری پروگرام کر کے ہم تقریباً لے آئے ہیں ملی سیکنڈ پر تو یہ آپ کو آن دی ایوریج آ, تقریباً کوئی پانچ گنا آپ کو اسپیڈ کے اندر جو ہے وہ فرق محسوس ہوگا اب اس کو ہم چلا کے دیکھیں تو آپ آ, دیکھیں گے کہ یہ ایک تو یہ آپ کو اس کی سپیڈ اب آپ دیکھیے تو یہ چیز جو ہے یہ آ, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی اسپیڈ پہلے والے کی سپیڈ کی نسبت کئی گنا فاسٹ ہے ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر جو ملٹی تھریڈنگ ہو رہی ہے اس ملٹی تھریڈنگ کی اسپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن فی الحال ابھی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سپیڈ کو اگر ہم بڑھائیں یعنی اس ٹائم کو اور کم کریں سوئچنگ ٹائم کو اور کم کریں جیسے فرض کی جگہ سے اور دس گنا بڑھا دیں ٹھیک ہے 1100 کر دیتے ہیں اس میں اب رفلی تقریباً جو ہے وہ ایک ملی سیکنڈ کا اسٹیپ ریٹ جو ہے اس کو مل جائے گا ٹائمنگ یعنی اب وہ ایک ہزار دفعہ ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ سوئچنگ کرے گا ٹھیک ہے اب اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو جو ریسپانس ہے وہ اب آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ تمام جو تھریڈ ہے وہ اکٹھے چل رہے ہیں یا باری باری چل رہے ہیں ان کا رسپانس جو ہے وہ بالکل ریل ٹائم رسپانس اس وقت آپ کو یہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ باقاعدہ نمبرس کو چینج ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں جو نمبرز جو ہیں وہ سائٹ پر چینج ہو رہے ہیں اور ان نمبرس کو ویسے دیکھ لیں تو ہماری ایک چیز مزید اور کنفرم ہو جائے گی کہ یہ تمام اپنے اپنے لوکل ویریبلس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کر رہے ہیں یہ جو دوسری چیز اس کے اندر ذرا اہم تھی ہم ٹائمر کو جب ویری کرتے ہیں تو کس طریقے سے سسٹم کا ریسپانس جو ہے وہ ویری کرتا ہے کس طریقے سے وہ چیزیں جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں گے کہ ویژل سپیڈ جو ہے آپ کی وہ کس طریقے سے چینج ہوئی اور کس طریقے سے اس کا ایفیکٹ جو ہے ریسپانسونیس پر سسٹم کی ریسپانسونیس پر آپ کو نظر آیا اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں یہ جو آپ اس کو چھوٹا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں یہ اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں یہ ہمارا بیسیکلی ٹاپک نہیں ہے موسٹ پرابلی یہ آپ آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو ہے اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے بہرحال ایک انٹروڈکشن کے طور پر یہ چیز جو ہے آپ کے لیے فی الحال کافی ہے اب ذرا اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ ایک پروگرام ہے جو کہ اپنے لیے خود ملٹی ٹاسکنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے یعنی یہ وہ پروگرام جو لکھا گیا ہے ایز اے ہول وہ خود ہی ملٹی ٹاسکنگ کا جو ملٹی ٹاسکنگ کا جو ٹاسک ہے ٹھیک وہ بھی وہی پروگرام ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور اس چیز کی وجہ سے کہ چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میری روٹین ہے یہ یہ اس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اس یہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے نا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے اس میں نگلیکٹ کر دی ہے جو, جو کہ مجھے نیگلیکٹ کرنی نہیں چاہیے تو ایک اسٹیپ میں اس کو آگے لے کر کے جاتا ہوں یوں سمجھیے کہ جیسے اب میں بذات خود دوس کو ٹھیک ہے نا ایسا ایکسٹینڈ کر دوں ٹھیک ہے اس طریقے سے ایکسٹینڈ کر دوں کہ دوس کی سروسز اپنی جگہ پر جو موجود ہیں وہ تو ہیں ہی اس میں کچھ نئی سروسز میں ایڈ کر دوں ایسی کہ سمجھیے کہ ایک طرح سے اس کے اندر ایک ملٹی ٹاسکنگ کرنل جو ہے نام تو یہ بڑا ہے ملٹی ٹاسکنگ کرنل آپ نے ویسے سنا ہوگا دہشت پڑ جاتی ہے اس کو سن کر کے ہے یہ بہت چھوٹی سی چیز وہ میں ایڈ کروں ڈاس کے ساتھ یعنی ڈاس کو ایکسٹینڈ کر کے اس کے ساتھ ایک ملٹی ٹاسکنگ کرنل لگا دوں اور اس طرح سے لگا دوں کہ اگر میں کوئی پروگرام چلاتا ہوں کوئی ویسے ہی پروگرام باہر سے لکھ کر کے میں چلاؤں تو میں یہ ریکویسٹ کروں کہ میرے اس پروگرام کے لیے آپ چار تھریڈ یہ بنا دیجیے تو وہ ڈاس میں بن جائے ٹھیک ہے سمجھیں کہ جیسے وہ یہ کیپیبلٹی اب میرے سسٹم کے اندر ہی بلٹ ان ہو جائے اس کے لیے دو تین چیزیں جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اس پرابلم کو ہم ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے کریں گے تو ہمیں کیا کچھ مصیبتیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ, وہ کیا یعنی کس طریقے سے انہیں ہمیں سیٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے انہیں ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے ود ان ڈاس اور Uh, my اون program and the other program which is running جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے اس کو استعمال بھی کر لیا ہے کئی دفعہ آپ کو بتائے بغیر بھی استعمال کر لیا ہے وہ ٹی ایس آر کا جو ایک ہم نے فنکشن بنایا تھا ایک چیز بنائی تھی ٹرمینیٹ اینڈ اسٹے ریزیڈینٹ تو اگر میں اپنے اس ملٹی کو تھوڑا سا تبدیل کر کے ٹھیک ہے اس کو میں ٹی ایس آر بنا دوں اور ٹی ایس آر اس طریقے سے بنا دوں کہ اب اس کے اندر کیپیبلٹی ہے میں جس طرح میں یہاں پر تھریڈ رجسٹر کر رہا تھا اس کے اندر اور وہ اس تھریڈ کو چلا رہا تھا اسی طریقے سے وہاں پہ بھی وہ بشپ ڈوس کے ساتھ ہے لیکن میں اس کے ساتھ کوئی ذریعہ ایسا بنا لوں کہ میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں اور کمونکیٹ کرنے کے بعد میں اپنی ریکوائرمنٹ اس تک پہنچا دوں ٹھیک ہے نا اور اس سے ریکویسٹ کروں کہ بھائی میرے اس پروگرام کے اندر جو ہے یہ تھریڈ جو وہ آپ آ, بنا دیجئے ملٹی ٹاسکنگ اس کے اندر کر دیجئے تو ایک طرح سے میں ڈاس کو ہی ملٹی ٹاسکنگ بنا دوں گا ٹھیک ہے نا ہے تو بڑا مطلب یہ کہ آ, سا, آ, میرے لیے کم از کم ایک, ایک سائٹمنٹ والا آئیڈیا ہے کہ ہم ڈاس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کی کیپیبلیٹی وہ کر دیں لیکن میرے اس دھوکے میں آپ مت آئیے گا یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی بس ایک آئیڈیا کنوے کرنا مقصود ہے اس کی کیا پیکولرٹیز ہیں کیا اس کے کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا یہ میں پرٹیکولرلی اس کورس کے اندر ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کورس کا وہ اسکوپ نہیں ہے لیکن اس, کے اس کی اس کا جو موسٹ پارفل پارٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ پارٹ میں آپ کو اس میں ضرور دکھا سکتا ہوں جیسا کہ آپ تھوڑا بہت ابھی تک میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جو ہماری بایوس ہے اس بایوس کے ساتھ ہم کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہمیں اس بایوس کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے ایکچولی میموری میں کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ جو کی بورڈ سروسز آپ نے دیکھا انٹ سکسٹین کے تھرو ہم کی بورڈ سروسز لے رہے تھے انٹ ٹین کے تھرو ہم وی جی پہ کچھ سروسز لے رہے تھے ٹھیک ہے نا ڈاس ابھی شاید اس طریقے سے میں نے آپ کو نہیں بتایا وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا آپ کو تو بیسیکلی ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یعنی اس چیز میں اتنا نہیں ہے کہ وہ پروگرام میموری میں کہاں پڑے گا اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ اس پروگرام کی, میں انٹر کرنے کا اس پروگرام تک ریکویسٹ پہنچانے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے تو بس یہ کافی ہے ہمارے لیے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نارمل سٹینڈرڈ جو طریقہ آئی بی ایم پی سی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی انٹرپٹ کے تھرو جیسے کہ انٹ سکسٹین کے اوپر ہماری کی بورڈ سروسز ہیں انٹ تھرٹین کے اوپر ہماری جو ہیں وہ ڈسک uh, کی سروسز ہیں ٹھیک ہے نا انٹ ٹین کے اوپر ہماری جو ہیں وہ ویڈیو کی سروسز ہیں تو uh, یہ نہیں جو ہمارا یہ ٹی جو ڈاس کی یہ ایکسٹینشن بن رہی ہے اس کی سروسز بھی تو ہم اسی طریقے سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اس کو بھی کمانڈز ہم اسی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں کیونکہ جب یہ ٹی ایس آر بن گیا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم اس میں انٹر اس طریقے سے نہیں نارمل طریقے سے ہم اس میں انٹر نہیں ہو سکتے یہ میں نے آپ کو پہلے جب ٹی ایس آر ہم نے بنایا تھا تو کچھ اس طرح کا ذکر آیا تھا کہ جب یہ ٹرمینیٹ ہو گیا تو اب اس کو پیغام پہنچانے کا کیا طریقہ ہے تو اب تھوڑا سا جو اب ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ایک ٹی ایس آر بنایا ہے اس کی کچھ سروسز ہیں موجود اور ان سروسز کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم مطلب یہ کہ وہ رکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سرویس درکار ہے ٹھیک تو وہ اس میتھڈ سے اس ذریعے سے مجھے ریکویسٹ بھیجے میں اس کو یہ سرویس ایکسٹینڈ کر دوں گا اب نارملی جو ہے آئی بی پی سی میں نارملی کچھ انٹرپٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو فارغ ہوتی ہیں ان کی لسٹ اگر آپ کو انٹرسٹ ہوگا تو آپ نارملی کوئی بھی لسٹ انٹرپٹس کی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کچھ فارغ ہوتی ہیں کچھ یوزر کے استعمال کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کچھ کبھی کبھی پروگرامز استعمال بھی کر لیتے ہیں تو ہم نے ویسے ہی ایک سافٹ ویئر انٹرپٹ پک کر لی ہے جو کہ ہمارے خیال میں فی الحال کوئی ہماری س... یعنی کوئی ہمارا سافٹ ویئر جو ہے اس انٹرپٹ کو استعمال نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ خالی ہے انٹرپٹ تو ہم نے وہ ایک انٹرپٹ چوز کر کے اس انٹرپٹ کے اوپر اپنی سروس کو ایکسپورٹ کیا اب یہ ریکویسٹ جو ہے ذرا سا سچویشن کو یہاں پہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ ریکویسٹ دس از نو مور فرام دی انوائرمنٹ آف دی پروگرام اٹ پہلا جو ہمارا سیمپل تھا دا ریکویسٹ واز میڈ فرام the انوائرمنٹ آف دا پروگرام اٹ تو بہت ساری چیزیں سیف تھی یہاں پر مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم نے اس پروسیجر کو ایز اے نیئر پروسیجر کنسیڈر کیا تھا یہ سیف تھا اس کو کنسیڈر کرنا مثال کے طور پہ ہم نے اس کو جو ہے سی ایس کوڈ سیگمنٹ دے دیا تھا انسٹرکشن پوائنٹر دے دیا تھا ڈی ایس نہیں بتایا تھا ای ایس نہیں بتایا تھا یہ سیف تھا کیونکہ وہ ایک ہی تھا پرٹیکولر پروگرام کی انوائرمنٹ میں یہ تمام رجسٹر جو ہیں وہ سیم تھے بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ تو ہم نے ویسے ہی زیرو کر دیے تھے کیونکہ تھریڈ جو ہم نے بنایا تھا وہ اس کے بارے میں یعنی خود ملٹی ٹاسک کے پروگرام کو پتا تھا کہ وہ تھریڈ جو ہے وہ ڈی ایس اور ایس استعمال نہیں کر رہا لیکن جب ہم اس کو جنرلائز کریں گے اس پرٹیکولر سروس کو ہم جنرلائز کرنے لگیں گے کہ جناب یہ, یہ چیزیں جو ہیں تو پھر اب کسی چیز کے بارے میں اور خاص طور پر جو میرے یہ جو سیگمنٹ ہیں اور پیرامیٹرز ہیں ان کے بارے میں میں کوئی سپوزیشن کرنے کے مطلب اس میں نہیں ہوں پوزیشن میں نہیں ہوں خاص طور پر سیگمنٹ رجسٹرس کیونکہ جو جو جنرل پرپز ہمارے رجسٹر ہیں وہ انٹری پہ یعنی جو پروسیجر ہے اس کی انٹری کے اوپر ان کی ویلیو کچھ بھی ہو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا نا وہ پروگرامس جو ہیں وہ نارملی ان ویلوز پر ڈپینڈ نہیں کرتے وہ رجسٹر جو ہے وہ کوئی پیرامیٹر لے کر کے آ رہا ہو لیکن جنرلی یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہائی لیول لینگویج ہم لیں یا ہم اسمبلی لینگویج ابھی تک ہم لوگ لے رہے ہیں ان میں پیرامیٹر ہم رجسٹر میں نہیں بھیجتے پیرامیٹر ہم بھیجتے ہیں اسٹائک کے اوپر تو جنرل رجسٹرس کو چھوڑ کر جو سیگمنٹ رجسٹر ان کے بارے میں ہم کوئی سپوزیشن نہیں کر سکتے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو جو رننگ پروگرام ہے یعنی جس پروگرام کے تھریڈ رن کر رہے ہیں اور جو کنٹرولنگ پروگرام ہے یعنی جو ان تھریڈز کو کنٹرول کر رہا ہے ان دونوں کے سیگمنٹس تو ضرور بل ضرور ڈیفرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ٹی ایس آر بن کر کے ایک دوسرے سیگمنٹ میں جا چکا ہے اور اب جو نئے پروگرام لوڈ ہوں گے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے سیگمنٹ میں لوڈ ہوں گے ان کا سی ایس آر ہوگا ان کا ای ایس آر ہوگا ڈی ایس آر ہوگا ایس ایس ان کا اور ہوگا لیکن تھریڈ کے کیس میں ایس ایس کو تھریڈ کو خود ہی اسٹیک جو ہے پیس اسائن کریں گے یہ جو سسٹم نے اس پروگرام کو ایس ایس دیا ہے وہ اس کے مین پروگرام کے لیے مین پروگرام استعمال کرتا رہے لیکن اگر کوئی تھریڈ رجسٹر کیا جائے گا تو اس کے لیے اصول ہم وہی رکھیں گے کہ ہر تھریڈ کو ہم نیا اسٹیک جو ہے وہ اسائن کریں تو اب اس کیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو سیٹ ہے ٹھیک ہے انفارمیشن سیٹ جو ہے جو کہ مجھے کنوے کرنا پڑے گا اپنا تھریڈ رجسٹر کرانے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اگلے یعنی جو میرا کرنل ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے ایک تو ظاہر ہے اینٹری پوائنٹ میرے تھریڈ کا سی یعنی کوڈ سیگمنٹ اور انسٹرکشن پوائنٹر جہاں سے میرا تھریڈ شروع ہو رہا ہے اس کا یہ دو چیزیں ڈی ایس ڈیٹا سیگمنٹ رجسٹر اور ای ایس یہ دو چیزیں یہ مجھے یعنی دو سی ایس اور ڈی ایس ای ایس چار چیزیں جو ہیں یہ تو تقریباً سمجھیے کہ مینڈیٹری ہو گئی جو کہ ہم اسے پہنچ جائیں گے اور پانچویں چیز جو ہے جو کہ ہم نے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے کیپبلٹی رکھی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ ایک پیرامیٹر ایک ایسا پیرامیٹر آپ پاس آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ وہ تھریڈ کو پاس آن کر دے گا اس ٹیک کے اوپر کرنل ہمارا اب اس کی سچویشن اس طرح ہے کہ یہ ایک میرا تھریڈ ہے ٹھیک ہے جو اس کسی بھی انوائرمنٹ میں ہو سکتا ہے ایک میرا ریکویسٹر ہے اور ایک ان سے اوپر میرا وہ پارٹ ہے پروگرام کا جو کہ بنیادی طور پہ یہ سوئچنگ کے ٹاسک کو سرانجام دے رہا ہے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے, سے یہ جو ریکویسٹ کرنے والا ہے کہ اس پورشن کو ایک تھریڈ بنا دو اس پورشن کو ایک تھریڈ بنا دو اس پورشن کو ایک تھریڈ بنا دو ٹھیک ہے وہ کیا انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے وہاں پہ وہ اوپر پاس آن کر رہا ہے کوڈ سیگمنٹ انسٹرکشن پوائنٹر ڈی میں کیا ویلو جانی چاہیے ای ایس میں کیا ویلو جانی چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ایک پیرامیٹر ویلو ٹھیک ہے ایک ورڈ پیرامیٹر اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں اپنی طرف سے ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ورڈ کے بجائے آپ اس کو ڈبل ورڈ کر دیں آپ اگر یہ چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک پوائنٹر کی طرح سے ٹریٹ کریں کہ جی جو بھی ڈیٹا اس کو چاہیے ہوگا وہ اس پوائنٹر کے تھرو یہ فلاں جگہ پہ میموری میں پڑا ہوگا یہ اس کو وہاں سے اٹھا لیں جیسے آپ چاہیں یہ اب آپ کے امیجنیشن کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں خود سے تو ایک پیرامیٹر فی الحال ہم نے نمونے کے طور پہ ایک پیرامیٹر آپ پاس کر سکتے ہیں دس پیرامیٹرائز ہوگا جب اس کے اندر پہلی انٹری ہوگی اس وقت یہ پیرامیٹر اوریجنل کنڈیشن کے اندر اسٹیک پر پڑا ہوگا بالکل ایسے ہی جیسے کہ کسی پروسیجر کو نارمل پروسیجر کو یہ پیرامیٹر پاس کیا جاتا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تھریڈ ہے ہمارا وہ ایک نارمل پروسیجر کی طرح کال نہیں ہوتا آپ نے وہ پورا میکینزم جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اور امید ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے بہت سمپل ہے سادہ ہے اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے لیکن وہ ایک نارمل جو ہم لوگ عادی ہیں جس طرح کے کال کیا پروسیجر کو تب وہ چلا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے یہ چیز نہیں ہو رہی اس وجہ سے اسٹیک کے اوپر مینوپولیشن جو ہے ہماری اس کو ہم کہیں گے کہ غیر روایتی مینوپولیشن ہم کے اوپر کر رہے ہیں اب یہ انفارمیشن یعنی کوڈ سیگمنٹ کی ویلو آئی پی کی ویلو ڈی ایس کی ویلو ای کی ویلو اور ہمارے پیرامیٹر کی ویلو یہ پانچ چیزیں میرے کرنل تک کیسے پہنچیں گے ٹھیک ہے نا اس کا ہم نے ایک سمپل طریقہ ڈیوائز کیا ہے جو کہ مور اور لیس اسٹینڈرڈ بھی ہے کہ ہم نے یوں کہا کہ ایک پیرامیٹر بلاک بنا دیتے ہیں ایک پیرامیٹر بلاک بنا دیتے ہیں یہ ذرا بات سمجھ لیجئے گا کہ میمری كرائیٹیریا مختص کر دیتے ہیں کہ یہ دس بائٹس ہیں ان دس بائٹس میں وہ ڈیٹا رکھ کے ان دس بائٹس کا ایڈریس ہم بھیج دیں گے کسی دو رجسٹر کے اندر تو ہم نے چوز یہ کیا ہے کہ ڈی ایس رجسٹر اور ایس آئی رجسٹر ان دو کے اندر اس پیرامیٹر بلاک کا ہم سیگمنٹ اور آف سیٹ ویلیو جو ہے وہ ڈال کے اور اپنے کرنل کو بھیج دیں گے اب کرنل کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو ایڈریس ہے اس کے اوپر پہلی دو بائٹس کیا ہیں ٹھیک ہے پہلا ورڈ جو ہے وہ کیا ہے دوسرا ورڈ کیا ہے تیسرا ورڈ کیا ہے اور چوتھا ورڈ کیا ہے یہ اسے معلوم ہے اس کو یہ ارینجمنٹ جو ہے معلوم ہے کہ اس کے اوپر اس بلاک کے اندر ارینجمنٹ کیا ہے میرے ویریبلس کی تو بس وہ وہاں سے اٹھا کر کے یہ ہمارے پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر ان جگہوں پہ رکھ دے گا جو کہ اس کی انیشیل ہماری بنتی ہیں ٹھیک ہے نا? جو آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا بھی تھا کا کام بس اتنا اسے وہاں پہ ڈالے اور اس کے بعد اپنی جو ملٹی ٹاسکنگ لوپ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اس تھریڈ کی انٹری ڈال دے جیسے ہی وہ یہ انٹری ڈالے گا ویسے ہی یہ ایگزیکشن جو ہے وہ شروع ہو جائے تو اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ذرا ریل میٹ کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو پروگرام بھی دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر کیا ہماری ارینجمنٹ ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں اس کے بعد پھر اسے چلا کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ذرا تبدیلیاں ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں پہلے تو ہمارے مین پروگرام کے اندر ہی جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس کا جو سینٹرل جو پروسیجر ہے وہ انٹ پی سی بی ہے وہی سارے کام کرتا ہے اس کو بجائز کے کہ کہیں سے میں کال کروں میں نے اس کو ایک طرح سے انٹرپٹ پروسیجر بنا کے نا جس طرح انٹرپٹ سروس روٹین ہوتی ہے اس کے اوپر میپ کر دی یعنی اگر میں انٹ ویئر کو کال کروں کی انسٹرکشن دوں تو اصل میں وہ میرے انٹ کے اندر گا چاہے وہ سی بی اب میرا جہاں بھی ہو ٹھیک ہے ایک تو چیز یہ ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہیں وہ ہم ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ ہمارا جو مین کرنل ہے اب مین کرنل نارملی ٹرمینیٹ نہیں کر رہا نا مین کرنل اب میرا جو ہے وہ اپنی تمام چیزیں سیٹ کرنے کے بعد اور تمام چیزوں میں اسے سیٹ کرنا اسے صرف جو ہے وہ ٹائمر کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کا ہک لگانا ہے اور ٹائمر کو سیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے تو اس کے بعد وہ ٹی ایس آر بن جاتا ہے انٹ پی سی بی جو ہے وہ ویسے ہمارا جو ٹریڈیشنل انٹرپروسیجرز ہیں ان کے حساب سے ہم نے اسے بنایا جو اے ایکس بی ایکس سی ایکس اور ڈی آئی اے جو رجسٹرز ہم استعمال کر رہے تھے اس کے اندر وہ ہم نے اس کے اندر پہلے پش کر دیا اسٹیگ پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو یہاں پر کام کیا ہے وہ وہی پہلا وہی چیز ہے کہ جو نیکسٹ پی سی بی جو ہمارے پاس پی سی بی کا کاؤنٹ تھا وہ پی سی بی ہم نے اٹھا جو جگہ ہے پروسیس کنٹرول بلاک میں جو فارغ جگہ ہے وہ کیا ہے اور دوسرا یہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کیا بتیس تھریڈ رجسٹر ہو چکے ہیں اگر بتیس سے تھریڈ رجسٹر ہو چکے ہیں تو ہمارے پاس میموری اب ختم ہو گئی ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ یہ میموریز اپنی بڑھا لیں تو آپ بتیس کیا آپ بتیس ہزار تھریڈ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد جو چیز ہے وہ وہی ہے کہ وہ پی سی بی کی ایڈریس کو کیلکولیٹ کرتا ہے اسے بتیس سے ضرب دینے کے بعد ذرب دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کے حساب سے کرتا ہے اب یہاں پر ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ چونکہ اس انٹرپٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کالر ہے وہ ڈی ایس اور ایس آئی میں پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس بھیجے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جب میں لینڈ ہوا ہوں تو میرے ڈی ایس کے اندر پیرامیٹر بلاک کا سیگمنٹ ہے کہ پیرامیٹر کہاں پڑے ہوئے اور ایس آئی کے اندر پیرامیٹر بلاک کا آفسیٹ ہے ٹھیک یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے سچویشن ذرا تھوڑی سی تلخ ہے ٹھیک لیکن اب ذرا آپ ذہن پہ زور دیں اور ان کونسپس کو جمع کریں جو میں نے پہلے آپ کو بتائے تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی پیرامیٹر بلوک کے اندر جو سب سے پہلے جو دو بائکس پڑی ہوئی ہیں جو پہلا ورڈ ہے اس کے اندر میرے تھریڈ کا کوڈ سیگمنٹ ہے ٹھیک سی ایس اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے اس کے اندر میرے تھریڈ کا انسٹرکشن پوائنٹر ہے ٹھیک اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے اس کے اندر میرے تھریڈ کے لیے جو ڈی ایس درکار ہے ٹھیک ہے اس کا ڈی ایس اس کے اندر ہے اس کے بعد اس سے اگلے ورڈ میں میرے پاس جو ہے وہ اپنے تھریڈ کو جو ایس میں نے پاس آن کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ویلیو ہے یعنی پیرامیٹر بلاک کے اندر پہلی آٹھ بائٹس تو یہ ہیں اس آرڈر میں پڑی ہوئی ہے کہ پہلے کوڈ سیگمنٹ پھر انسٹرکشن پھر اس کے بعد ڈی ایس رجسٹر اور ایس رجسٹر تو یہ سی بہت زیادہ ٹیکنیکل چیز نہیں ہے بس سیدھا سیدھا پڑھتا ہے اور پروسیس کنٹرول بلاک میں ان کی جو ریکویز یعنی جو ڈیزیگنیٹڈ جگہ ہے ٹھیک ان جگہوں کے اوپر یہ ویلوز لکھ دیتا ہے یہ انیشل ویلوز انیشلائز کر رہا ہے کو اس کے بعد آگے وہی میتھڈ ہم نے استعمال کیا ہے جو میتھڈ کے ہم پہلے اس میں استعمال کر رہے تھے کہ ہم نے اسٹیک پہلے تو کیا کہ ہمارا جو ہے اس پرٹیکولر تھریڈ کے لیے ہمارا کہاں بنے گا ٹھیک ہے وہ یہ ساری کیلکولیشن ہے یہ جو کہ ہم پچھلی دفعہ بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کیلکولیشن کو میں ریپیٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن جو تبدیلی ہے اس کے اندر وہ میں ضرور آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ چونکہ اب اس پروگرام کے اندر کہیں باہر سے ہی ریکویسٹ آئے گی یہ اس پروگرام کے اندر سے ریکویسٹ نہیں جنریٹ ہو رہی اور جب بھی ہم اس پروگرام کے باہر سے کوئی ریکویسٹ جنریٹ کریں گے تو وہ ریکویسٹ بنیادی طور پہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فار پروسیجر بنے گا یہ فار ہے کیونکہ یہ اس سیگمنٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ انٹر سیگمنٹ کال یعنی یہ انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے تو انٹر سیگمنٹ یہ انفارمیشن ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے اسٹیک کی فارمیشن تھوڑی سی ہم نے مختلف کر دی ہے حالانکہ ابھی میں نے اس کو استعمال نہیں کیا لیکن پھر بھی فارمیشن میں اسی طرح رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آگے جا کے تکلیف نہ ہو کیونکہ اسے آپ نے استعمال کرنا ہے اسٹیک کے اوپر جو ریٹرن ایڈریس کی جو جگہ پہلے ہم بنا رہے تھے نا ایک وڈ نا ایک ورڈ کی سپیس ہم دے رہے تھے اب وہاں پہ ہم دو ورڈ کی اسپیس دے رہے کیونکہ اب یہ فار ہوگا یہ فار پروک ہے تو اگر یہ کسی وقت لیگلی ٹرمینٹ ہوتا ہے تو یہ ریٹرن فار سے ٹرمینیٹ ہوگا اور جب یہ ریٹرن فار سے ٹرمینیٹ ہوگا تو یہ اسٹیک پر ایکسپیکٹ کرے گا کہ اسٹیک پر سیگمنٹ اور آپ سیٹ دونوں موجود ہیں لیکن چھوٹا سا کوڈ ہے لیکن یہ بنیادی طور پہ آپ کے تمام کانسپٹ کو جو ہے انٹیگریٹ کر دے گا یہاں پہ جوڑ دے گا اگر آپ کے کانسپٹ کلیئر ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اب آگے جو ہے یعنی ایک تو اس نے وہ چیز بنائی کہ بجائے دو بائٹ جگہ چھوڑنے کے اب وہ چار بائٹ کی جگہ چھوڑ رہا ہے ابھی بھی اس جگہ پر میں نے ابھی ٹرمینل ٹرمنیٹ کرنے کے لیے فی الحال کوئی میکنیزم میں نے نہیں ڈالا یہ تھریڈ جو ہے یہ اگر ایک دفعہ چل جائے تو پھر یہ بند نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا لیکن اس کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے بعد پھر وہ نارمل طریقے سے وہ جو ہمارے وہ اسٹیک کی جو فارمیشن ہے اس کو وہ کرتا ہے اور یہ پیرامیٹر جو کہ اسے سٹیک کے اوپر ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ پیرامیٹر سٹیک کے اوپر وہ رکھ دیتا ہے اس کے بعد آگے جو انیشلائزیشن ہے یہ وہی ہے جس پہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو اگر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو بنیادی طور پہ کچھ نہیں ہوگا یعنی ایگزیکیوشن کے فوراً بعد یہ چل تو جائے گا لیکن اس کا کوئی رسپانس ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں آئے گا یہ جیسے ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا اسکرین کے اوپر اس کی وجہ یہ کہ ابھی کوئی تھریٹ جو ہے ایز سچ ہم نے اس کے اندر رجسٹر نہیں کیا ایک تھریڈ تھریڈ زیرو ٹھیک ہے وہ رجسٹرڈ ہے اور وہ تھریڈ زیرو جو ہے وہ اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ وہ تھریڈ زیرو کون سا ہے کس چیز کا تھریڈ زیرو ہے وہ کیا آپ اس سوال کا جواب مجھے اس وقت دے سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو تھریڈ zero چل رہا ہے وہ ہماری کمانڈ کام com کا ہے ہماری کمانڈ کام com اس وقت جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو یہاں پہ پراپٹ نظر آ رہا ہے وہ میرے ملٹی ٹاسکنگ کرنل کے اندر اس وقت ایک تھریڈ کے طور پر چل رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کا تھریڈ زیرو ہے اب ریکویسٹر کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ وہ کال کس طریقے سے اس کو کر رہا ہے. میں بنیادی طور پہ جو فنکشن فنکشن وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک جو تھریڈ ہے ہمارا وہ تھریڈ صرف ایک نمبر لوکل ویریبل اس کا لے رہا ہے ٹھیک ہے نا لوکل ویریبل لینے کے بعد وہ, وہ جو ہے اسی طریقے سے انکریمنٹ کر کے اسی طریقے سے پرنٹ کر رہا ہے چیز وہی ہے لیکن اب فرق یہ ہے کہ اب یہ میرے یعنی میرے ملٹی ٹاسکنگ کرنل سے باہر سے میں اس تھریڈ کو رجسٹر کرا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنا پروگرام کوئی بھی لکھیں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کرنا چاہیں آپ لکھیں اور تھریڈ کو اس میرے ملٹی ٹاسکنگ کرنل کے اندر رجسٹر کرا دیں آپ کا تھریڈ اسی طریقے سے چلے گا جس طرح یہ تھریڈ آپ چلتے ہوئے ابھی دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ جو مائی ٹاسک ہے ٹھیک ہے وہ بیسیکلی بالکل وہی ہے جو کہ ہمارا پہلے مائی ٹاسک تھا فرق صرف اتنا ہے کہ تھوڑا سا چونکہ فار پروک ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا لہذا اب جو آف سیٹ ہے جہاں سے کہ وہ اپنا ویریبل اٹھا رہا ہے وہ دو اور ایڈ ہو کر کے پہلے یہ بی پی پلس فور ہوتا تھا اب یہ بی پی پلس سکس ہو گیا اس کے علاوہ کوئی خاص اس کے اندر جو ہے وہ چینج نہیں آئی سوائے اس کے کہ اس میں جو ایک دم ہی ریٹرن میں نے ڈالا تھا سمبولکلی یہ ریٹرن ابھی آتا نہیں ہے یہ ریٹرن ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا لیکن وہ میں نے اب ریٹ فار ڈالا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ یہ اب فار پروسیجر ہے یہ اس سیگمنٹ میں نہیں ہے جس سیگمنٹ میں کہ میرا ملٹی ٹاسکنگ کرنل ہے لہٰذا یہ فار ٹائپ ہے اس کے بعد ہمارا مین پروگرام ہے اور یہ مین پروگرام ہم نے تقریباً بالکل ویسے ہی بنایا ہے جیسے کہ پہلے ہم ملٹی ٹاسکنگ کرنل کے اندر کام کر رہے تھے کہ وہ کی پرس کا انتظار کرے تو وہ یہ بھی کی پرس کا ایک انتظار کرتا ہے اور کی پرس کا انتظار کرنے کے بعد اپنے پیرامیٹر بلاک کو انیشلائز کرتا ہے اس میں وہ سی ایس ڈالتا ہے مائی ٹاسک کا ایڈریس ڈالتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا سیگمنٹ کا کی ویلو ڈالتا ہے جو اس وقت کرنٹ میرے پاس ڈی ایس ہے یہی میں چاہتا ہوں کہ میرے تھریڈ کو پاس آن ہو جب وہ چلے کرنٹ جو میرا ای ایس ہے یہی ای ایس میں چاہتا ہوں کہ میرے تھریڈ کو پاس آن ہو جب وہ چلے اور سی ایس اور آئی پی جو ہے وہ تو آپ اپنی جگہ پہ دیکھ ہی رہے ہیں تو سب سے پہلے جیسے میں نے آڈر آپ کو بتایا تھا پیرامیٹر بلاک پر تو پیرامیٹر بلوک کے اوپر پہلے کوڈ سیگمنٹ اس کے بعد آئی پی اس کے بعد کے بعد اور اس کے بعد وہ لائن نمبر جس لائن نمبر کے وہ یہ اب پیرامیٹر جا رہا ہے اسے اوریجنل ٹھیک ہے یہ تھریڈ کے لیے جو پیرامیٹر ہے وہ یہاں پر ہے کہ لائن نمبر جو اس وقت ویلو ہے وہ لائن نمبر کی ویلو جو ہے وہ پیرامیٹر بلاک پر ڈال دیتا ہے اس کے بعد جو دو چیزیں وہ انیشلائز کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ان میں سے دو, دو چیزیں جو ہمیں ہمیں بنیادی طور پہ انیشلائزڈ چاہیے ٹھیک ہے نا ان میں سے ایک جو ہے وہ ڈی ایس ہے اور ایک ایس SI آئی ہے ایس si, آئی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے پیرامیٹر بلاک پر پوائنٹ کرتے ہوئے ہونا چاہیے اور ڈی ایس جو ہے یہاں پر اسے میں نہیں چھیڑتا کیونکہ ڈی ایس کی ویلو وہی ہے جہاں پہ, جہاں پہ اس وقت میں خود ہوں اور جہاں پہ پیرامیٹر بلاک ہے لہٰذا ڈی ایس کی ویلو کو مجھے تبدیل کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں اس کے بعد یہ نیچے جو ایک انسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں انٹ ایٹی ٹھیک یہ وہ ہک ہے یہ یہ انسٹرکشن وہ انسٹرکشن ہے جو بنیادی طور پہ مجھے اب میرے ملٹی ٹاسکنگ کرنل میں لے جائے گی جو کہ ایک ٹی ایس آر کے طور پر اس وقت میموری میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر جو کوڈ ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ پیرامیٹر بلاک کو میں سے پیرامیٹرز اٹھائے گا اور اس سے انیشلائز کر کے ایک تھریڈ جو ہے اس کو رجسٹر کر دے گا اور دوسرا نیچے کام وہی ہے جو کہ پچھلی دفعہ ہم کر رہے تھے وہ کہ ہر دفعہ ہر انسٹنس پہ ایک لائن نمبر جو ہے اسے ہم انکریمنٹ کریں اب جب ہم اس کالر کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا ہوتا ہے اگر ہم کالر کو چلائیں تو بالکل ویسے ہی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کی پرس کے انتظار میں وہ اب بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک دفعہ ہم نے کی پریس کیا آپ نے دیکھا کہ ایک انسٹنس جو ہے تھریٹ کا اس نے چلنا شروع کر دیا اور اب اس میں دیکھیے جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ چلانے والا کہیں اور ہے اور جو تھریڈ چل رہا ہے وہ کہیں اور ہے ٹھیک ہے اور دونوں کے درمیان ایسی کوڈینیشن اسٹیبلش ہوئی ہے کہ ان دونوں کو اب یہ پتا لگ گیا ہے کہ کس نے کس چیز کو کس کے اوپر کس چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے ٹھیک تو یہ اس کنڈیشن کے اندر آپ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیز جو ہے وہ, وہ بالکل اسی طریقے سے چل رہی ہے جس طریقے سے کہ پچھلے اس میں چل رہی تھی اور اب اگر اس جگہ پہ آپ اپنا بھی کوئی پروگرام لکھنا چاہیں اور اپنا پروگرام لکھ کر کے اس پروگرام کو اس ملٹی ٹاسک پینل کے ساتھ آپ رجسٹر کرائیں تو اس کے اندر جو تھریڈ آپ چاہیں گے وہ رجسٹر ہو جائے گا اور تھریڈ آپ چاہیں گے لمٹ آف تھرٹی ٹو جتنے تھرڈ چاہیں گے وہ رجسٹر ہو جائیں گے اور وہ اسی طریقے سے چلنا شروع کر دیں گے جس طریقے سے اس وقت آپ کو یہ سسٹم چلتے ہوئے نظر آ رہے یہ آپریشن جو ہے یہ اب آپ نے دیکھا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو اس کی فیل جو ہے وہ ہو گئی ہوگی اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے آپ میں سے اکثر اب تھوڑی سی چیز جو ہے جہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس کانسپٹ کو شاید اپنے لیول پہ تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا چاہیں جن کو یہ دلچسپ لگا ہوگا وہ ضرور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں گے آ, اس کے اندر جو ڈیلیکیسی جس کا میں, تھوڑا پہلے شاید تھوڑا میں نے ذکر کیا بھی ہے کہ جب ہم ڈاس اور بایوس وغیرہ یعنی فل فلیجڈ جب ہم پروگرام اس کے اندر آ, تھرو کریں گے چلانے کے لیے تو ایک دو چیزوں کا ہمیں مزید خیال رکھنا پڑے گا جو کہ ابھی میں نے نہیں اس کے اندر ڈالی اور میں اس میں ڈالوں گا ابھی نہیں یہ میں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دوں گا جن کا میں نے ذکر کیا ہے ایک جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ جو یہ سسٹمز ہیں ہمارے دونوں ڈوس اور بایوس نا ان کے بارے میں ایک چیز کہتے ہیں ہم یعنی ٹرم کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نان ری ہے ٹھیک ہے نا اس سے آپ اس لفظ سے خوفزدہ مت ہوئی اس کا مطلب بہت زیادہ ہے نان ری کا مطلب یہ ہے کہ نو ری اینٹری ٹھیک ہے اب نو ری انٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پروگرام ہے اور اس پروگرام نے ڈاس کو کال کر لیا ہے ان ٹوینٹی ون کو کی کوئی سروس کال کر لی ہے اور ابھی وہ یعنی اگر فرض کیجیے تھریڈ کی طرح چل رہا ہے یہ چیز کو ذرا سامنے رکھیے کہ وہ ایک تھریڈ کی طرح چل رہا ہے اور اپنے تھریڈ کی ایگزیکشن کے دوران اس نے ڈاس کو کال کیا ابھی اس کی ایگزیکشن ڈاس ہی میں چل رہی ہے نا ابھی وہ ڈاس سے باہر نہیں آیا انٹ ٹوینٹی ون ایگزیکٹ کیا اور ڈاس نے بہاف پہ ایگزیکشن گھومتے گھومتے ڈاس کے اندر جا چکی ہے اب یہاں پر اگر میں کانٹیکسٹ سوئچ کروں یعنی زیرو ایٹ آئے اور اس کو میں اس جگہ پر توڑوںکوشن کو اور میں دوسرا تھریڈ جو ہے اس کو کنٹرول پاس آن کر دوں اب یہ دوسرا تھریڈ جو ہے یہ بھی اپنی ایگزیکشن کے کسی درجے میں ڈاس کو کال کر دے تو اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی ڈاس میں اب دو تھریڈ چل رہے ہیں ایک وہ جو کہ پہلے سے چل رہا تھا اور وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے اور ڈاس کے کوڈ میں اب یہ دوسرا تھریڈ جو ہے وہ چل, چلنا شروع ہو گیا ہمارے پاس جو ہم نے اپنی روٹین لکھی تھی نمبر لکھنے کے لیے وہ ری ایٹرنٹ روٹین تھی اس کے کئی تھریڈ چلا ہم سکتے تھے ٹھیک ہے نا لیکن کی ایسی نہیں ہے وہ ذرا بڑا ہے ठीके? اس کو اپنے بہت سارے جو ہیں وہ گلوبل رکھنے پڑتے ہیں خاص طور پہ وہ سسٹمز جو کہ گلوبل ڈیٹا کو مینیپولیٹ کریں نا ٹھیک ہے عموماً وہ ری ریٹرنٹ نہیں ہوتے کیونکہ ان کا گلوبل اسٹیٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تھریڈ ٹو تھریڈ چینج ہوگا ٹھیک ہے نا وہ گلوبل اسٹیٹ جو ہے وہ تو ایک ہے سب کے لیے یا تو ان کے اندر ایسی کوارڈینیٹڈ مطلب وہ ہو فارمیشن ہو کوارڈینیٹڈ لاجک ہو کہ وہ گلوبل ڈیٹا چینج ہونا اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ضروری ہو تو پھر تو صحیح ہے لیکن اگر اس طرح کا کیس نہ ہو تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نان ری سسٹم ہے اس کے اندر ایک انسٹینس اور دوسری انسٹینس کے اندر فرق ہے نا فرق پڑ جائے گا ایک انسٹنس دوسری انسٹنس کے اسٹیٹ کو تبدیل کر دے گی کیونکہ وہ اس کا گلوبل ڈیٹا جو ہے اس کو تبدیل کر دے گی ایک سمپل مثال اس کی میں یہ دے سکتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ڈوس کا ایک تھریڈ جو ہے وہ پرنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک سٹرنگ آپ نے اس کو پرنٹ ایف سے دیا ہوا ہے یا سی آؤٹ سے آپ نے اس کو ایک سٹرنگ دیا ہوا ہے اور وہ سٹرنگ کو پرنٹ کر رہا ہے اب یہ سٹرنگ کی جو پرنٹنگ ہے یہ کوئی زیرو ٹائم میں تو نہیں ہوگی یہ تو کریکٹر بائی کریکٹر ہوگی جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا اور فرض کریں کہ وہ پانچ کریکٹرز پرنٹ کرنے کے بعد ہے نا? اس کا کرسر ابھی پانچویں کریکٹر پر ہے اور پوری اسٹرنگ پرنٹ نہیں ہوئی اور میں نے تھریڈ سوئچ کر دیا ٹھیک ہے جب میں نے یہ تھریڈ سوئچ کیا اور دوسرا تھریڈ اب پرنٹ کرنے جا رہا ہے تو اگر کوئی اور میکنزم بیچ میں نہیں ہے نا تو یہ جہاں پر اب کرسر ہے دوسرے تھریڈ کی پرنٹنگ یہی آ جائے گی اسی کے اوپر آ جائے گی یعنی اس کے بعد دوسرے کی چل پڑے گی. اور جب ہم دوسرے تھریڈ سے سوئچ بیک کر کے پہلے تھریڈ میں واپس جائیں گے تو وہ اپنی اسٹرنگ کے بعد میں پرنٹنگ نہیں کرے گا کیونکہ کرسر آلریڈی موو کر کے یہاں آ چکا ہے اب کرسر جو ہے اس کے اندر وہ ایک گلوبل اینٹٹی ٹھیک ہے جو کامن ہے ان دو تھریڈ کے درمیان اب ایک تھریڈ نے اس کو تبدیل کر دیا دوسرے تھریڈ کے علم میں لائے بغیر نا تو آپ کو جو چیز سکرین پہ نظر آئے گی وہ مور اور لیس گاربیج ہوگا ٹھیک ہے اس سے کوئی میننگ فل چیز آپ نہیں بنا سکیں وہ آدھا جملہ ادھر لکھا ہوگا بیچ میں ایک جمعہ نیا جملہ ہوگا اس کے بعد میں وہ پچھلا جملہ جو ہے وہ چل رہا ہوگا میرے خیال میں آپ اس سچویشن کو سمجھ گئے ہوں گے اس وجہ سے چونکہ ڈاس اپنے گلوبل ویریبلز جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے ڈاس ڈیٹا ایریا ایک چیز ہے جس پہ ہم کسی وقت بات کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کچھ ایسے ویریبلز ہیں جن کو کہ وہ رکھتا ہے وہاں پہ کامن ہیں وہ. تو وہ ملٹیپل تھریڈز کے اندر وہ ویلیوز چونکہ تبدیل ہو جاتی ہیں اس لیے وہ وہ اس طریقے سے آپ کو ریسپانس نہیں دے گا جس طریقے سے کہ آپ کو درکار ہے تقریباً ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے بایوس کے مختلف سسٹمز کی ہے بایوس کے مختلف سروسز uh, کی ہے ان میں کچھ سروسز ایسی ہیں جن کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ری ہیں یہ سروسز لیکن ان کی ری ہی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی جیسے کی بورڈ ہے ठीके? تو اب یہ کی بورڈ کسی ایک تھریڈ کے ساتھ مجھے جوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے تبھی جا کر کے وہ تھریڈ اسے استعمال کر سکے گا یہ ڈسپلے جو ہے ڈسپلے کی سروسز ان ٹین ریٹرنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ کیونکہ کرسر پوزیشن کو ایک گلوبل ویریبل کے اندر یہ رکھتی ہے ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ مطلب وہ بس وہ جو, جو ویلی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے بس وہ اس کو استعمال کر لیں گے کیونکہ بائی ڈیفالٹ جب ڈاس ڈیزائن کیا گیا تھا تو وہ ملٹی تھریڈنگ کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا لیکن اگر ہم چاہیں اور آپ میں سے کچھ لوگ چاہیں جو لوگ کے اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر سکل پیدا کرنا چاہتے ہیں اسمبلی لینگویج میں ایز سچ کنٹرول اور پاور کے اندر اپنی اسکل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم ان سروسز کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ شور کر لیں ہم ہمارے لیے یہ بات یقینی ہو جائے کہ ان سروسز کے اندر ایک جب چیز جائے گی تو دوسری چیز ان سروسز میں الاؤ نہیں کی جائے گی آ کے پہلی سروس ختم نہیں ہو جاتی اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا کوڈ آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے تھوڑا سا ذہن آپ استعمال کریں تھوڑا سوچیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتا لگ جائے گی کہ یہ کام ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اسے کاؤنٹ کر لیں دیکھ لیں کہ ایک تھریڈ گیا ہوا ہے یا نہیں گیا ہوا اگر ایک تھریڈ اس کے اندر موجود ہے تو ہم یہاں پہ رک جائیں اسے آگے نہ جانے دیں ٹھیک ہے نا اس طریقے کا کوئی میکینزم لیکن وہ آپ سوچیں دوسری چیز جو اس میں دیکھنے والی ہے وہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا ایک تھریڈ جو اس وقت تھریڈ زیرو چل رہا ہے وہ ڈاس میں چل رہا ہے وہ ہماری کمانڈ کام تھی ٹھیک ہے نا جو کہ ڈاس کو کال کرتی ہے جو کہ ڈاس کا پارٹ ہے وہ ایک تھریڈ کیسے چل رہا ہے وہ ایک تھریڈ اس لیے چل رہا ہے کہ وہ ایک ہی تھریڈ ہے سمجھ گئے دوسرا تھریڈ اس کے ساتھ کا نہیں ہے لہذا ری اینٹرنسی کا سوال یہاں پہ پیدا نہیں ہوتا وہ ایک ہی تھریڈ ہے اور وہی ڈاس کو کال کرے گا کوئی دوسرا تھریڈ ڈاس دوس کو کال کرے گا نہیں لہذا وہ چاہے اپنی طرف سے دس مرتبہ ڈاس کو کال کرے ہر دفعہ وہ ڈاس میں ایک ہی تھریڈ انیشیٹ کرے گا اور وہ اسٹارٹ سے لے کے تک ایک ہی ہوگا اور اس کے اینڈ ہونے کے بعد دوسرا تھریڈ وہ انیشیٹ کرے گا وہ اس کے درمیان میں دوسرا تھریڈ نہیں کر سکتا لہذا وہاں پر ری انٹرینسی کا سوال پیدا نہیں ہوگا تھوڑی سی گفتگو جو ہے یہ تو ہو گئی ہماری ری انٹرنسی کے متعلق اور تھوڑی سی ڈاس کی اس پرٹیکولر کمزوری سے ریلیٹڈ ابھی تک جو میں نے آپ کو پروگرام دکھائے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ ایک ہی تھریڈ ہے جس کے میں نے کئی انسٹانس آپ کو کر کے دکھائے اب میں چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ اس بات پہ شک کر رہے ہوں یا یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید میں آپ کو دھوکہ نہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام اور لکھا ہے وہ بیسکلی کیا ہے کہ اسی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا اور اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس طرح کر دیا کہ اس کے اندر دو تین تھریڈ بنا دیے ٹھیک ہے ہر تھریڈ اپنا اپنا کام الگ الگ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور ان تھریڈز کو دو تین تھریڈز کو میں علیحدہ علیحدہ رجسٹر جب کراتا ہوں تو ابویسلی ان کے کام اسی طریقے سے شروع ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈسکشن جو ہے وہ اس کی بھی دکھا دوں تھوڑا سا آپریشن اور تھوڑا سا پروگرام آپ کو اس کا بھی دکھا دوں اس کے بعد پھر ایک بات آپ سے اور ذرا کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس کی بات کریں گے یہ پروگرام جو ہے اصل میں میں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کے اندر تین اب مختلف میں نے تھریڈ بنا دیے ہیں جو آپ کو یہاں پہ ابھی سامنے نظر آ رہے ہوں گے مین پروگرام میں ایک مائی ٹاسک ہے ایک مائی ٹاسک ٹو ہے ایک مائی ٹاسک ہے ٹھیک ہے نا ایک ٹاسک تو وہی ہے جو کہ ہمارا نمبر پرنٹ کرنے والا ہے ٹھیک ہے دوسرا ٹاسک ہمارا جو ہے وہ ایک اسٹرنگ ہے جس کو کہ وہ اسکرین کے ٹاپ سے پرنٹ کرتے ہوئے لاتا ہے باٹم تک پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے ٹاپ سے اور پھر باٹم تک لے کر کے آتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہمارا تھریڈ ہے وہ تھریڈ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہم نے بالکل اپ کو شروع میں پروگرام دکھایا تھا جس میں ایک سرکل سا گھماتا ہوا ہم نے اپ کو اسکرین کے اوپر دکھایا تھا ٹھیک ہے وہ وہی کام کرتا ہے تو یہ تین تھریڈز جو ہیں یہ اس کے اندر بیسیکلی رجسٹر ہوتے ہیں اب بالکل اسی طریقے سے وہی میکانزم آپ دیکھ رہے ہیں وہی میکانزم ہے ایگزیکٹلی exactly. رجسٹر کرنے کا ان تھریڈز کو جو میکانزم ہمارا پہلے تھریڈ کے لیے تھا تو اس کے اندر ہم سمپلی یہ ایک دو تین کر کے یہ تین جو وہ ہم کرا دیتے ہیں اور بس اس کے بعد پھر ہم اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد فنشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے رائٹ right سائڈ پہ کے ایک نمبر ہے جو کہ دیوانا وار انکریمنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا درمیان جو کہ اوپر سے مطلب جو ہے وہ نیچے کی طرف بس موو کرتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ اس میں ہم نے کیا اسی طرح پرنٹ کرتے ہیں مٹاتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہوا ٹھیک اور ادھر ایک سرکل ہے ٹھیک جو کہ وہی چیز جو کہ میں نے آپ کو بالکل شاید پہلے پروگرام میں میں نے آپ کو دکھائی تھی ملٹی ٹاسکنگ کے یہ وہ اپنی جگہ پہ موو کر رہا ہے تو یہ چیزیں جس میں اب یہ تین مختلف تھریڈ ہیں ان کے مختلف آپریشن ہیں ان کے مختلف ویریبلس ہیں لیکن سسٹم جو ہے وہ ان تینوں کو بڑے آرام سے بڑے طریقے سے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اب ذرا جو میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو آپ سے ذرا پرائیویٹ کرنی ایک اسائنمنٹ ہے یہاں پہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ تو دیکھا ہے ابھی تک آپ نے ون وے ٹکٹ اس کا دیکھا ہے کہ تھریڈ جاتا تو ہے ٹھیک ہے ختم نہیں ہوتا اس کے ختم ہونے میں کیا کیا یعنی نزاکتیں ہیں اس کے اندر ختم یہ نارمل میں یہ چاہتا ہوں کہ نارمل پروسیس نارمل پروسیجر کی طرح یہ تھریڈ چلے جیسے ہم نارمل پروسیجر کال کرتے اور وہ ریٹ سے ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے سٹیک یہ وہ سب اس کے اوپر سیمولیشن اس طرح کی ہوئی ہے کہ جیسے کہ یہ تھریڈ کال ہوا تھا اور یہ اس وقت کے لیے کی تھی تاکہ میں آپ کو یہ اسائنمنٹ دے سکوں ٹھیک ہے نا یہ اسائنمنٹ اچھی طاقتور اسائنمنٹ ہے کام تھوڑا ہے لیکن دماغ بہت زیادہ اس میں لگے گا اب کرنا اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ایک روٹین لکھنی پڑے گی جو تھریڈ ڈلیشن کی روٹین ہوگی ٹھیک ہے کہ ایک تھریڈ انٹر ہوتا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی روٹین کہ وہ کس طریقے سے ہم پی سی بی سلیکٹ کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو کلیئر کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اسے مطلب واش یعنی انیشلائز کرتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا انٹری میں جب تھریڈ ختم ہوگا تو یہ تمام پروسیس آپ کو ریورس کرنا ہے جو, جو آپ نے پی سی بی پروسیس کنٹرول بلاک آپ نے استعمال کیا تھا اس کو واپس رکھنا ہے اچھا ایک چیز اور ایک سپوزیشن جو ہم نے شروع میں کی تھی اب ویلڈ نہیں رہے گی وہ سپوزیشن کیا تھی کہ ہم آرڈر میں پی سی بیز کو ایلوکیٹ کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کرتے جا رہے ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب ڈلیشن آ گئی بیچ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پی سی بیس جو ہیں پروسیس کنٹرول بلاک سی جو ہماری ارے ہے ٹھیک ہے وہ آرڈر میں آپ ایلوکیٹ تو کر رہے ہیں لیکن فرض کیجیے تھریڈ ون دیا تھریڈ ٹو دیا تھریڈ 3 three دیا 4 دیا تھریڈ ٹو پہلے ختم ہو گیا تو اب یہ پی سی بی فارغ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ پی سی بی فارغ ہو گیا تو ایک میکینزم آپ کو ایسا ڈیوائس کرنا پڑے گا جس سے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ پی سی بی استعمال ہو رہا ہے یا یہ پی سی بی فارغ ہو گیا اور میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک ریزروڈ ورڈ ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا جس کا مقصد ہمارا صرف اتنا تھا کہ ہم وہ پلیس ڈال کے کو بتیس بائٹ کا کر دیں تاکہ ہماری ملٹیپلیکیشن بچ جائے اب اس کو آپ استعمال کریں ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ آپ کو ایک ایسا نمبر ڈال دیں جو کہ یہ بتا سکے کہ اچھا جی یہ اس وقت فارغ ہے یہ اس وقت جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایلوکیشن کرنے لگیں گے تو ایک چھوٹی سی روٹین آپ کو یہ بھی لکھنی پڑے گی کہ آپ سرچ کریں کہ کون سا پی سی بھی فارغ ہے جو فارغ ہے آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہو ہوگیا نا یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا اس کے اندر تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ وہ جو اس ٹیک پہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے وہ جو دوڑے دو تھے نا وہ اس لیے چھوڑے تھے کہ یہاں پر ہم ڈالیں گے اپنی ڈیلیشن روٹین کا ریٹرن ایڈریس ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے یہاں پہ یہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں نا انلیگل کام ہو رہا ہے کوئی کال نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا لیکن ہم نے فریم کو ایسے بنا دیا ہے کہ اس کا م... یعنی پروگرام کو کبھی پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک جائز طریقے سے ایک جائز کال کے ذریعے انٹر نہیں ہوا بلکہ ایک آ... عجیب قسم کی آئی ریٹ کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر لینڈ کر گیا ٹھیک ہے نا لیکن اب یہاں پر جب وہ تھریڈ اپنا کام ختم کرتا ہے یعنی اب اس... اس کا کام ختم ہو گیا اور اب اس نے یہ کہا کہ جناب آ... بس اب اب مجھے آپ اس لسٹ میں سے نکال دیں تو وہ کچھ نہیں اس نے ایکسپلسلی کچھ بھی نہیں کہا ٹھیک ہے وہ صرف ریٹ فار کر گیا جب وہ ریٹ فار کر گیا تو اب اس کے ریٹ فار کرنے کے نتیجے میں جو انیشلائزیشنز ہم نے کی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے وہ پورا انوائرمنٹ سیٹ کیا تھا وہ انوائرمنٹ ہمیں ریورس کرنا ہے وہ ریورسل اس طریقے سے ہوگی کہ اس جگہ پر ہم ایک ایسی روٹین کا ایڈریس لکھ دیں جو روٹین کے بس اس کا کام یہ ہو کہ جو پی سی بی آپ نے ایلوکیٹ کیا ہے وہ پی سی بی وہ ڈی ایلوکیٹ کرے ویسے آڈر آپ لوگ خود سوچ لیجئے گا ٹرکی آرڈر ہے اس کا ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو یہ تھریڈ لسٹ جو بن رہی ہے یہ جو تسبیح ہے تھریڈس کی زنجیر جو بنی ہوئی ہے اس میں سے پہلے یہ کڑی تو آپ نکالیں نا تاکہ دوبارہ سوئچ ادھر نہ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جو پی سی بی ایلوکیٹ کیا ہوا تھا یہ پی سی بی نے اس کو ڈی کرنا ہے سو مین ٹاسک جو ہے آپ کا بس یہ ان دو چیزوں تک محدود رہے گا کہ آپ ایک تو آ, یہ جو, یہ جو آ, اس کا چین آف ایکشن چل رہا ہے ہمارے ملٹی ہے پوری بنی ہوئی ٹھیک ہے نا اس لائنکولر پروسس کو اس پارٹیکولر تھریڈ کو اس لسٹ میں سے ہمیں نکالنا ہے اب اس لسٹ میں سے ہم کیسے نکالتے ہیں بہت سمپل چیز ہے اس سے پیچھے جو ہے, ہے? جو, کر, جو کہ اس پر پوائنٹ کر رہا ہے اس کا پوائنٹر یہاں سے اٹھا کے اس سے اگلے پر پوائنٹ کرنا جس کو کہ یہ پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آٹومیٹیکلی یہ بیچ میں سے نکل جائے گا میں صرف یہ ہنٹ دے رہا ہوں اس پہ سوچنا آپ کو خود ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اس کا جو ریٹرن ڈاکیومنٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اس میں کچھ ہنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر بھی ہوں گے اور ان ہنٹس کو اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو یہ کام آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں رہے گا لیکن اگر آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا تو پھر یہ کام بہت مشکل ہوگا یہ جو کچھ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ چیزیں ہیں تو ذرا مشکل لیکن اگر آپ نے ریکوائرڈ کنسنٹریشن اس کے اوپر دی اور کچھ ذہن کو استعمال کیا تو انشاءاللہ یہ سادہ ہیں اپنی ایسنس میں ہمارے لیکچر کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم